تعلی نے ابسر بقرہ کی 133 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وال والدہ تو یوردنا اولاد ہن ہین کامل اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دو برس کامل ہین کامل دو مکمل برس وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں لمن ارادا یہ حکم اس کے لیے ہے یتم مربع جو اس دودھ پلائی کو مکمل کرنا چاہیں تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں بظاہر خبر دی ہے کہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ امر ہے حکم ہے اور حکم جب خبر کی صورت میں آئے تو زیادہ تاکید کے ساتھ آتا ہے کہ کئی بار بات آ چکی ہے تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں دو سال تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پلانا ہے دو سال تک یہ مستحب ہے ماں کے لیے اس پہ واجب نہیں بنیادی طور پہ بچے کو دودھ پلانا ماں کے لیے مستحب ہے واجب نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہ پیے تو پھر واجب عام حالات میں ماں کو دودھ پلانا واجب نہیں اور اس کی کوئی ذمہ داری ایسی نہیں مستحب ہے لیکن ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دودھ پلانے کے لیے کوئی اور, اور عورت ہی نہیں ملتی جیسے ہمارے زمانے میں اب تو رواج ہی نہیں رہا اور عمومی طور پہ کوئی بھی اپنے بچے کو کسی خاتون کے حوالے کر دے کسی کی فیڈنگ کر دیں دودھ اسے پلا دیں اب تو بات نہیں رہی تو اس صورت میں بھی ماں پر واجب ہوگا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور تیسری سورت یہ ہوتی ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت مل جائے لیکن وہ اتنے پیسوں کا تقاضا کرے اتنے پیسے مانگے کہ یہ اتنے پیسے اس کی پیمنٹ کر نہیں سکتا تو پھر بھی ماں کے ذمے واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو بچے کیا دودھ پلانا اصل میں تو ہوا مستحب لیکن یہ تین عذر ایسے ہیں جس کی وجہ سے واجب ہو جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلا باتیں اچھا تو ارشاد فرمایا کہ ول والدہ تو یہ گئے نہ اولادہ ہن نہ ہو لینکا دودھ پلاتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو دو سال اور دو سال کے بعد بھی اللہ نے کاملین کا لفظ شاد فرمایا ہے اس کا مطلب ہے پورے دو سال تو دو سال سے ایک دن بھی اگر اضافہ ہو گیا تو پھر یہ کہیں گے کہ حرام اور جو بڑا اشکال اس آیت پر پیش آتا ہے اگر آپ نے سنا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی قرآن نے تو کہا دو سال دودھ پلائیں اور امام پر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈھائی سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے یہ سنا ہے نہیں سنا ہے اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دوستوں اسے نہیں دشمنوں سے بھی بے خبری یہ بھی نہیں پتا ٹھیک ہے بات سنو پی ضرورت ہی کیا اچھا آپ نے سنا सुना کہاں آپ سے سنا ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں آپ فرمائی کیا آپ نے سنا ہے آپ نے سنایا ابھی کہ امام صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ڈھائی سال تک کیوں اچھا ادھر سے اچھا تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ ڈھائی سال تک دودھ پلائیں ٹھیک ہے صاحب ڈھائی سال کی آیت بھی دیکھیے چھبیسویں پارے میں سورہ آکاف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا چھبیسویں پارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک ہے یہاں بڑا دیکھ, دیکھ, دیکھ. سور آف پارہ نمبر چھبیس بالکل آغاز میں ہی ہے فورٹی سکس سورہ نمبر ہے آیت نمبر ہے ففٹین پندرہ ملی جی چھبیسواں پارا سر آف نمبر اور آیت نمبر ہے ففٹین اللہ تعالی نے فرمایا وبس انسان اب اور ہم نے وسیعت کی ضروری قرار دیا انسان کے لیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ حسن سلوک سے پیش آئے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے ہم ہو امہ کرہن اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے بہت تکلیف کے ساتھ یعنی اپنے پیٹ میں اس نے رکھا ہے اپنے بچے کو بہت تکلیف کے ساتھ وہ وضاحت ہو قرحا اور پھر اس نے اسے جنم دیا ہے بہت تکلیف کے ساتھ وہ حملو ہو اور اس بچے کا اٹھانا وہ فسالو اور اس کے دودھ کا چھڑانا سلا سونا شاہ رن تیس مہینے میں مکمل ہوا ہے ہتھی اذا بلغ اشدھا ہو یہاں تک کہ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اپنی طاقت تک پہنچ جاتا ہے جوانی میں وہ بلاغ اور سنا اور جب اس کی عمر چالیس سال کی ہوتی ہے تو پھر سنجیدگی آتی ہے نا کال ربنی کہتے اللہ مجھے توفیق دے ان اشکرن متکلتی میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں ان انعامات پر اللہ جو آپ نے مجھ پر کی ہیں وہ اللہ والدیا اور اللہ جو آپ نے میرے والدین پہ احسانات فرمائے ہیں مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں صالحنتا اور اللہ یہ بھی توفیق دے کہ اب جو زندگی میں سنجیدگی آئی ہے تو میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے وہ اسلحلی فی ضروری اور اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے ان میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں وہ ان من المسلمین اور اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اولا اک اللہ یہ وہ لوگ ہیں نہ تو اللہ قبول کر لے گا آخس نما ان کے اعمال میں جو سب سے اچھے عمل ہوں گے خدا چن چن کے ان عملوں کو قبول کر لے گا ون تجاوز ون سے یہ آتیم اور اللہ ان کے گناہوں کو وہ سب معاف کر دے گا فی اصحاب الجنہ اور انہیں جنت میں داخل کرے گا وعد الصدق یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ زی قانو اللہ زی کانو جس کے لیے یہ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں بہت اچھی دعا ہے قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں نا ان میں ایک چنی ہوئی دعا یہ کہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا کہ اللہ نے کہا جب چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ اشکر نعمتک مت اکلتی یا نم جو انعامات آپ نے مجھ پر کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں ایک جو میرے والدین پر کیے ہیں اللہ ان کا بھی میں شکر ادا کرتا رہوں دو اور اس عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پہ والدین کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ خود جب یہ لڑکا چالیس سال کا ہوا تو والدہ اس کی کم سے کم باں اور باپ ساٹھ پینسٹھ کے تو ہوں گے ستر کے بھی ممکن ہے ہوں تو اگر اتنی عمر کہاں ہوتی ایک کا تو انتقال ہو ہی جاتا ہے نہ بھی ہو اور دونوں بھی سلامتوں تو بھی وہ کہتا ہے اللہ جو ان پہ انعامات ہوئے اور جو مجھ پہ ہوئے دوسری بات وہ ان والا سال احمد اور اللہ میں ایسے عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے یہ تیسری دعا وہ اسلحلی ضروریاتی اور اللہ میری اولاد کو اچھا کر دے یعنی صرف اوپر ہی نہیں نیچے اپنے سے جب نسل چلی ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انی تم تو اللہ میں نے تیرے سامنے توبہ کی وہ انی میں مسلمین اور اللہ میں مسلمان ہوں یہ پانچ چھ دعائیں ایک ہی آیت میں جمع ہو گئیں یہ بہت کام کی چیز ہے آدمی کو اللہ سے ایسے دعا مانگنی چاہیے یاد رکھنا چاہیے عیسائی ہر ایک کی ضرورت کہ اللہ تعالی سے ایسے دعا مانگتا رہے خدا کو ایسے یاد کرتا رہے اس کی بالکل آغاز میں ارشاد یہ فرمایا کہ وہ وسائن ال انسان بے اور ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حملت ہو ام ہو و ہم وضاحت ہو کرا اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ اور جنم دیا ہے تو بھی بڑی تکلیف کے ساتھ اس کے بعد کا یہ جو ٹکڑا ہے نا اصل تو بات یہ ہے کہ وہ حمل ہوں وہ فسال ہوں اور اس کا اٹھانا اس بچے کا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں مکمل ہوا ہے وہاں کیا فرمایا ہے کہ حولین کاملین دو سال تک یہاں فرمایا ہے کہ 30 سال تک تیس مہینے تک تو اگر چوبیس مہینے بیچ میں سے نکل گئے تو پھر باقی رہ گئے چھ ماہ ٹھیک ہے اور زبردست اعتراض اس آیت پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دودھ پلانے کی مدت اور ماں کے اٹھانے کی مدت تیس مہینے ہے تو اگر بچہ پیدا ہوا نو مہینے بعد تو پھر کتنے مہینے باقی رہ گئے اکیس اکیس باقی رہ گئے نا تو اکیس مہینے دو سال تو پورے نہیں ہوتے پھر کیا کرے اور اگر یہ مہینے رہ گئے فرض کر لیجیے پانچ اور بچہ بہت ہی ابتدائی حالت میں پری میچیور اس سے جنم لے لیا بچ ہی گیا تو پھر کتنے مہینے رہ گئے پچیس چوبیس ایسی پچیس رہ گئے پچیس مہینے رہ گئے تو چوبیس مہینے دودھ پلانا تھا پچیسویں مہینے کا کیا بنے گا یہ ہے بات اور اس پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک طرف اشاد فرمایا کہ دو سال اور دوسری طرف فرمایا ہے یہ تو جو لوگ امام و حیفا رحمت اللہ, اللہ کو بدنام کرتے ہیں نا وہ ٹرکس اور گیم یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف لکھا کہ اللہ فرماتے ہیں دو سال تک دودھ پلاؤ امام و حنیفا کا فتویٰ یہ ہے کہ ڈھائی سال تک دودھ پلاؤ اور امام صاحب رحمت اللہ کا واقعی فتویٰ ہے تو ایک آدمی جو کچھ نہیں جانتا ہم جیسا وہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار امام و حنیفا رحمت اللہ علی. کچھ کہتے ہیں خدا کچھ کہتا ہے اب کس کی مانے تو نتیجہ یہ کہ وہ فکہ سے جان چھڑاتا ہے وہ کہتا ہے اس چیز سے نکلو اور براہ راست جو کچھ کتاب و سنت میں ہے اس پہ عمل کرو جو اپنی سمجھ میں آتا ہے اور اپنی سمجھ جب حاکم بنتی ہے تو پھر قرآن کی دو آیتوں کو نہیں حل کر سکتا اس کو کرے نہ پھر حل کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اٹھانا اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ حمل اس کا اٹھانا تو اٹھانا تو گود میں بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کہتا ہے حمل مراد ہے گنسی مراد ہے اس سے ہم کہتے ہیں خام خیم تو ماں نے اٹھایا اسے بچے کو اٹھاتی ہے تو بچہ عام طور پہ سال ڈیڑھ سال کا ہو جاتا ہے جب وہ چلنے لگتا ہے تو سال تو وہ نکالو ان تیس مہینوں میں سے باقی رہ کے کتنے اٹھارہ تو اٹھارہ مہینے دودھ پلائے اور پھر وہ کہتے ہیں چوبیس مہینے یہ ہے وہ چیز اسی دن کے لیے اساتذہ ہوتے ہیں اور انہی مسائل کے لیے کہ جو بھی علم دین پڑھا ہوا ہوتا ہے اپنے بزرگوں سے اپنے اساتذہ سے اس کو آگے کو منتقل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ تک قرآن پاک کی متصل پہنچتی ہے نا کہ اس نے کس سے پڑھا ہے اور اس نے کس سے پڑھا ہے اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اچھا یہ سلسلہ متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور جب آدمی اس حادثہ سے نہیں پڑھتا تو پھر اس کا حال ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ کے والد تو کہ آدم علیہ السلام تو بھی آدم علیہ السلام تو سب کے ہی والد ہیں یہ جواب بتاتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے راست اپنے والد کا نام کیوں نہیں لیتے یورپ تھوڑا ہی آ امریکہ تھوڑا ہی آ تو جب اس سے پوچھیں کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے ٹھیک ہے لیکن تم نے اس کا مطلب کہاں سے یہ نکال دیا تو وہ کہتا ہے جی کہ کون سا مشکل ہے قرآن حدیث کو پڑھنا پڑھ لیا کیجیے اردو ترجمے لے لیں بس ٹھیک ہے گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو یہ وہی بات ہے کہ والد آدم علیہ السلام کہ کسی سے نہیں پڑھا محض اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا ہے دیکھو ان دونوں آیات میں یہ واقعی فتویٰ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیس مہینے کا فرمایا تھا اس آیت کو کرتے ہیں حل وہ عورت جو کسی کے نکاح میں یہاں پر مسئلے جو بیان کر رہے ہیں دو قسم کی عورتوں کا بیان ہے ایک تو وہ عورت ہے جو کسی کے نکاح میں ہے شوہر ہے اس کا اور بغیر اجرت لیے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کوئی اجرت نہیں لیتی ماں ہے نا پیسہ نہیں لے رہی اس بچے کی مدت رضاعت اس بچے کو دودھ پلانے کی مدت یہاں پر ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اڑھائی سال تیس مہینے اور دلیل یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حملوں فسالو سلا اور اس کا اٹھانا اور دودھ پلانا تیس مہینے ہے بچے کو اٹھانا اور دودھ چھڑانا اس کا تیس مہینے اڑائی سال ہو گئے نا اڑھائی سال میں اس آیتمی جو حمل کا لفظ آیا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں پیٹ میں اٹھانے کے بھی اور گود میں اٹھانے کے بھی اور امام نیفا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیٹ میں اٹھانا ہے تو اس لیے صاحب ہدایا جو بڑا مقام ہے حنفی فکہ میں ان کا راہم اللہ انہوں نے اس پہ یہ دلیل دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی اڑھائی سال اور دودھ چھڑانے کی بھی مدت اڑھائی سال تو کوئی شخص اگر اس آیت میں حمل کا معنی لیتا ہے تو وہ بھی ڈھائی سال ہے اور دودھ پلانا ہے تو وہ بھی ڈھائی سال ہے کیونکہ اللہ نے جو فرمایا نا سراسون شاہرن تیس مہینے تو ان تیس مہینوں کا تعلق دونوں سے بنتا ہے حمل سے بھی اور فسال سے بھی فسال دودھ چھڑانا اب اسے آسان مثال سے سمجھیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے میں یہ ہے کہ آپ کو دس جوڑے کپڑے اور ایک لاکھ روپیہ پانچ سال میں دوں ٹھیک ہے دس جوڑے کپڑے اور ایک لاکھ روپیہ پانچ سال میں دوں تو چیزیں ہو گئیں دو ایک دس جوڑے ہوئے کپڑوں کے ایک لاکھ روپیہ ہوا اور دینا کتنے مدت پہ ہیں پانچ سال میں تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ ڈھائی سال میں 10 جوڑے کپڑے دے دینا اور ڈھائی سال میں ایک لاکھ روپیہ دے دینا یہ تو کوئی مطلب نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال کی جو مدت آپ نے متعین کی ہے وہ ڈھائی سال کے ساتھ بھی لگتی ہے اور پانچ ہی سال کی مدت ایک لاکھ روپے کے ساتھ بھی لگتی ہے یہی مفہوم ہے یا کچھ اور ہے ہم؟ کوئی اور بھی مفوم اس کا نکل سکتا ہے کیا؟ اچھا وہ اس کو کہی مفوم نکلا نا کہ اس نے کہا پانچ سال کے اندر اندر عدالت کہتی ہے کہ پانچ سال کے اندر اندر تم نے اس کو گاڑی بھی ٹھیک کرا کے دینی ہے اور گورنمنٹ کو بھی ایک ہزار ڈالر جمع کرانے تو اب وہ کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈھائی سال میں گاڑی ٹھیک کرا دوں اور ڈھائی سال میں ایک ہزار ڈالر بھی دے دوں تو کوئی بھی عدالت اسے نہیں مانے گی وہ کہیں گے کہ پانچ سال کی مدت ہے بھائی پانچ سال میں دونوں کام کرنے ہیں یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ سلاح سونا شاہرن تیس مہینے تو یہ تیس مہینے دونوں کے ساتھ لگتے ہیں حمل کے ساتھ بھی اور فسال کے ساتھ بھی ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص یہاں پر پیٹ میں اٹھانے کی اور دودھ پلانے کی مجموعی مدت کو تیس مہینے تصور کرے گا تو پھر اشکال وہی پیش آئے گا کہ نو مہینے تو مدت ہو گئی تھی اب باقی کتنے رہ گئے کتنے رہ گئے اکیس مہینے پھنس گئے نا اس لیے امام صاحب رحمت اللہ نے دلیل لی یہاں سے قرآن پاک سے انہوں نے کہا ہم لہو و فسا ما ماں کا اٹھانا اور ماں کا دودھ پلانا دودھ چھڑانا سلا شہرن یہ ہے جو اشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ ہے ڈھائی سال تک اور ڈھائی سال کے بعد اگر وہ دودھ پیے گا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا امام صاحب رحمت اللہ علی کی دلیل تو یہ ہو گئی ایک بات اور یہ وہ عورت ہے جو شوہر کے نکاح میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے دوسری وہ عورت ہے جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے تو شوہر نے جب طلاق دے دی اور بچے کو اجرت پر دودھ پلا رہی ہے تو اب تینوں کا حق بنتا ہے بچے کا بھی ماں کا بھی جسے طلاق مل گئی ہے اور باپ کا بھی تینوں ہیں اور تینوں کے حقوق کو مد نظر رکھ کے شریعت نے وہ دو سال مقرر کیے ہیں کہ دو سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے ٹھیک ہے اور وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے دو سال تک تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے وہ دیکھ لو سورہ بقرہ میں طلاق کے اوپر سے مسائل چل رہے نا جن کو طلاق مل چکی ہے اور اجرت پر دودھ پلا رہی ہیں اللہ نے فرمایا بل والدہ تو حولین کاملین اور اجرت پر دودھ پلانے والی مائیں اب سمجھے والدات کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ جو خواتین اجرت پر دودھ پلا رہی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی پورے دو سال تک اس خاون کے لیے جو اجرت والی مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے لمن اراد ہیں یہ تم جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے اور والد پر ضروری ہے والمولودی لہو رسک ہن و قسمت کہ دو سالوں میں اس عورت کو نان و نفقا دے وہ رواج کے مطابق اور اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کرتے ہیں فلاں جنا علیمنگ تو کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے تو عورتیں الگ الگ ہو گئیں ایک عورت وہ ہے جو ماں ہے اور نکاح میں ہے اس کا حکم الگ ہو گیا فلاسون شاہرن یہ آ گیا کہ ہم و اور فسال تیس مہینے ادھر اور تیس مہینے ادھر اور دوسری عورت الگ ہے جو اجرت میں دودھ پلا رہی ہے ہو گئی طلاق اس کے لیے حکم الگ ہو گیا کہ دو سال اب اس کو جب اس طرح پڑھا گیا تو امام و حنیفا رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے مضبوط لیکن اس کے باوجود حنفی فکہ نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول پہ فتوا نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو مہینے دو سال پہ تو دونوں کا اتفاق ہو گیا نا امام ابو یوسف محمد رمام اللہ دو سال قرار دیتے ہیں امام عنیفا رحمت اللہ ڈھائی سال کرار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو امام محمد امام ابو یوسف امام عنیفا رحمت اللہ ان تینوں مل گئے دو سال تو تینوں میں آقا ہو گئے اتفاق کے اختلاف کتنے مہینوں کرا چھ ماہ رہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ دودھ پلانے کے متعلق تو فتویٰ دو سال پہ دینا چاہیے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلائے اور وہ بچہ جس کی صحتی اجازت نہیں دیتی اور دو سال تک بھی بڑی پریشانی ہے مجبور ڈھائی سال تک پلا دے ٹھیک ہے اور جب نکاح کا معاملہ آئے تو پھر نکاح میں ہم دو سال کے کول کو نہیں لیں گے کیونکہ وہ تو دو سال کے بعد چھ مہینے فرض کیجیے کسی اور نے دودھ پیا ہے تو نکاح کا معاملہ ہے بڑا شدید ہم یہاں وہ نیفر احمد اللہ کے کال پہ فتوا دیں گے ہم, ہم کہیں گے کہ ڈھائی سال تک بھی اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو بھی یہ اس کی بہن ہے بالکل نہیں نکاح ہو سکتا احتیاط کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو چیز زیادہ احتیاط کرنے والی ہے اللہ کی قربت دلانے والی ہے فتوا اس پہ دیں دودھ کا مسئلہ آئے گا تو چھ مہینے اختلاف کیے ہیں ہم کہیں گے بھی دو سال تک ہی دودھ پلاؤ زیادہ نہیں اور جب نکاح کا مسئلہ آئے گا تو وہ کہتے ہیں جی دو سال کے بعد دودھ پیا تھا بچہ سوا دو سال کا ہو گیا تھا اس وقت اس نے دودھ پیا ہے تو ہم کہیں گے بالکل نکاح نہیں ہو سکتا یہاں وہ نہیں پا رہا میں تو اللہ فرمایا مہینے تک تو فتوا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول پہ آیا اس وقت جب نکاح کا مسئلہ تھا احتیاط اس میں ہے اور دودھ پلانے پہ آیا اس وقت جب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا تو ہم نے کہا وہ یوسف رما محمد رحمان اللہ کے قول پہ فتوا دیں وجہ اس کی یہ ہے کہ دو سال بس مدت متعین ہے اس کے بعد نہ پلاؤ چھ مہینے کا اختلافی دودھ ہے کیوں بچے کو حرام چیز کوئی کھلاتے اور اگر نکاح ہے تو کیوں کسی حرام کام کے لیے چھوڑتے ہو ممکن ہے نا آخر اس سے چھ مہینے مزید بھی تو دودھ پیا نکال نہیں ہوگا اور بھی ذات کر دے اچھا دیکھیے دو آیات ہیں ایک آیت یہ ہے کہ اللہ اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دو سال تک ہم کہتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو اجرت پہ دودھ پلا رہی ہے قرآن نے اوپر سے بات کی ہے طلاق کی اور طلاق والی عورتیں جب وہ اجرت پہ دودھ پلائیں گی تو دو سال تک پلائیں سنتے جاؤ اب اور دوسری عورت وہ ہے جو حقیقت ماں ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ تعالی نے یا ماں کا ہی ذکر فرمایا ہے نا طلاق والی عورت کو تو نہیں کہا دیکھ لو فراعت کو پھر طلاق والی تو نہیں ہے اللہ نے کہا وسعین السانہ بے والد احسانہ ہم لو ام ہوا اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ وہ حملو وہ فسالو ہو اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا فلاسون شاہرن تیس مہینے تو ہم کہتے ہیں والدہ اصل ہے تیس مہینے اس سلاسونا شہرن کا تعلق دونوں سے ہے حمل سے بھی ہے اور فسال سے بھی ہے دودھ پلانے سے بھی ہے دودھ چھڑانے سے بھی ہے اور حمل سے بھی ہے دونوں سے تو دونوں کی مدت تیس تیس مہینے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پندرہ مہینے اس کی ہے 15 مہینے اس کی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھ مہینے حمل کے لیے ہوئے اور چوبیس مہینے دودھ کے لیے ہوئے اس لیے کہ فرض کر لو چھ مہینے ویسے ہوتے بھی نہیں آٹھ ماہ میں نو ماہ میں بچے کا جنم ہوتا ہے تو آٹھ مہینے نو مہینے سلاسون شاہرن تیس مہینوں میں سے اگر نکال دیجیے آپ نو مہینے تو اکیس مہینے باقی بچتے ہیں اکیس مہینے کا کیا مطلب ہے دوسری جگہ تو چوبیس مہینے کا ذکر ہے تو اس لیے یہ سلاسونا شاہرن تیس مہینے دونوں کے لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت تیس مہینے ڈھائی سال اور زیادہ سے زیادہ دودھ پلا سکتے ہو تو ڈھائی سال تک یہ ہے امام و پر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ اور امام محمد امامو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں دو سال تک دودھ پلائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سال تک جو دودھ پلانا ہے بچے کے لیے دو سال کی عمر کے بعد دودھ کا پینا جائز نہیں ہم کہتے ہیں کہ چوبیس مہینے دودھ پلایا ان چوبیس مہینوں میں ایک لڑکی نے بھی دودھ پیا اور اس لڑکے نے بھی دودھ پیا تو یہ ہو گئے آپس میں بہن بھائی اب فرض کر لیجیے چوبیسویں مہینے کے بعد پچیسواں مہینہ آگے شروع ہو گیا چھبیسواں مہینہ آ گیا اس میں یہ عورت کسی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اب ایک اور لڑکی آ گئی ایک بچی آ گئی اس بچی کا دودھ اس نے شروع کیا پہلا دن تھا دوسرا دن تھا اور اس لڑکے کو پچیسواں مہینہ لگ گیا چھبیسواں مہینہ لگ گیا تو اب فتویٰ کس چیز پہ دیں اگر تو ہے نکاح کا مسئلہ تو ہم کہیں گے کہ دیکھو دو سال کی مدد بالکل ٹھیک ہے دودھ پلانے کے لئے لیکن نکاح کے معاملے میں بے احتیاطی نہ کرنا یو اب منیفا رحمتہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے تیس مہینے تک تو یہ چھبیسواں مہینہ ہے اس کا یہ اور یہ بچی جس کا پہلا دن دوسرا دن ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہو گئے امام صاحب کے فتوے کے مطابق اگرچہ امام یوسف اور امام محمد کے فتوے کے مطابق نہیں ہوں گے کیونکہ چوبیس مہینے کے بعد ہو گیا سمجھ آ رہی احتیاط اسی میں ہے کہ تیس مہینے تک اکتیسواں مہینہ آ گیا فرض کیجئے اس بچے کا تو اکتیسویں مہینے میں جو لڑکی آئی ہے دودھ پینے کے لیے اس کے چند دن ہی ہوئے تھے تو وہ اس کی بہن بھی نہیں بنی ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اکتیسویں مہینے میں وہ دودھ پینا بھی حرام ہو گیا تھا رشتہ بھی کائم نہیں ہوتا اب یہ نکاح کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا تیس مہینے تک تھا اکتیسواں مہینہ شروع ہو گیا اب کوئی حرج نہیں ہے ان کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس دودھ کا پینا حرام ٹھیک ہے جب بچے کے پورے ہو جائیں چوبیس مہینے تو اب بچے کو مزید چھ مہینے دودھ پلائیں یا نہ پلائیں بچہ صحت مند ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہم کہیں گے امام صاحب کا فتوا ہے ابھی مہینے کی گنجائش ہے لیکن چونکہ چھ مہینے کا اختلاط ہے نا امام محمد اربو یوسف کہتے ہیں کہ بالکل نہ پلاؤ راہم اللہ وہ کہتے ہیں حرام ہو جائے گا تو اس لیے یہاں احتیاط اس میں ہی ہے کہ چوبیس مہینے بعد ہی کٹ آف کر دو اب دودھ نہ پلایا جو تو کہیں گے چوبیس مہینے ہو گئے ہیں بس اب ختم ہوئی بات اب دودھ نہ پلائیں اور اگر نکاح کا مسئلہ ہے تو پھر احتیاط اس میں ہے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو احتیاط اس میں اب سمجھ آئی نہیں آئی پھر کروں تو کریئر کبھی بھی شاید تیس مہینے سے زیادہ ہو جائیں نہیں جی وہ بات آگے آتی ٹھیک ہے اب سمجھ میں آئی یہ جو کہتے ہیں نا گڑبڑ کرتے ہیں کہ وہ احمد اللہ ڈھائی سال کا فتوا دیتے ہیں اور اللہ نے دو سال کا کہا ہے تو اس طرح تو سارے قرآن کی بھی پھر بخیر نہیں اگر اسی طرح بیان کرنا ہے تو پھر ہم کہیں کہ اللہ نے تو کہا کہ شراب حرام ہے انم الخمر والمیسر میسر اور میسر یہ یہ چیزیں حرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان چیزوں کی اجازت دی پھر تو حدیثیں بھی قرآن کے مقابلے میں لا کے رکھتے ہیں یہ گڑبڑ ہے اس لیے یہاں وہ اللہ علیہ بڑے محتاط آدمی تھے بہت محتاط آدمی تھے وہ, وہ دین کی جو حدود تھی دس ہاتھ لوگوں کو پیچھے رکھتے تھے کہ خدا کا معاملہ ڈر کے رہو بالکل اس کے قریب نہ جانا اب سمجھ بات کی یہ ہے 30 شاہرن تیس مہینے اور وہ ہے چوبیس مہینے ول والدہ تو یوروے نہ اولادہ ہن نہ اولین کام لائن اور عورتیں پلائیں اپنے بچوں کو دودھ کب تک پلائیں او لین دو سال تک اسی لیے ہنفیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ دو سال کے بعد عام حالات میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے بس اور اگر فص کر لیں بچے کی صورت حال اچھی نہیں ہے اس کی صحت کی تو پھر اسے ڈھائی سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے چھ مہینے مزید گنجائش اور محلت ہے اور ڈھائی سال جس دن پورے ہو گئے اس دن کے بعد ایک قطرہ بھی اس دودھ کا پینا حرام ہے وہ دودھ جائز نہیں ہے بچے کے لیے وہ حرام ہے منع ہے لیکن حرام ہونے کے باوجود اب اس دودھ سے رشتے قائم نہیں ہوں گے اسی لیے فکہ نے لکھا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ اگر پی لیا تو ہے وہ حرام اس کے لیے لیکن رشتہ قائم نہیں ہوگا رشتہ جو قائم ہوگا وہ دو سال کے اندر اندر اور امام وہ حنیفا رحمت اللہ کیا چونکہ زیادہ احتیاط ہم کرتے ہیں ڈھائی سال تک لے آئیں گے کہ ڈھائی سال کے اندر اندر اگر دودھ پلایا گیا ہے پیا گیا ہے تو وہ دودھ ہے جو رشتوں کو حرام کرتا ہے اس کے بعد ڈھائی سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تیس مہینے سے ایک دن بھی زیادہ ہو گیا اور دس سال بیس سال بھی زیادہ ہو گئے تو اب کوئی بھی کسی کا دودھ پیے گا رشتہ قائم نہیں ہوگا اور یہ اس میں برابر ہیں شریعت کی نظر میں کہ وہ بچہ براہ راست دودھ پیے یا خاتون اپنا دودھ نکال کے چمچے کے ذریعے اسے پلا دیں دوائی میں ملا کر پلا دیں اس سب صورتیں برابر ہیں وہ حرمت بڑی شدید ہے وہ حقیقت بہن بھائیوں کا رشتہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ کوئی بھی صورت ہو فیڈنگ جب ہوگی عورت کا دودھ بچے کے حلق سے اتر جائے گا تیس مہینے کے اندر اندر تو اس وقت جب بچی دودھ پی رہی ہے یہ آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے یا رشتہ داریاں اس کا لمبا اباب ہے وہ سب قائم ہو جائیں گی اور تیس مہینے گزر گئے پھر کسی نے بھی کسی کا دودھ پی لیا ہو تو وہ ہے حرام اس کا پینا حرام ہے لیکن یہ کہ رشتہ اس سے قائم نہیں ہوتا لمن ارادہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہیں وہ دو سالی سالی؟ نا اب تو فتوی کوئی نہیں دیتا اس پہ امام صاحب رحمت اللہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیتے سب کے لیے دو سال ہی کہتے ہیں لیکن اگر نکاح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اب بھی احتیاط اسی میں لمن تمر رضا <تصفيق> یہ اس کے لیے جو پورا کرنا چاہے رضاط کی مدت کو وہ الل مولود اور جس کے لیے یہ بچہ ہے دیکھا ہے قرآن نے کیسی اچھی تعبیر کی ہے یہ ہے یہ ہے مزہ عبارت کے پڑھنے کا وہ اللمود لہو اور جس کے لیے یہ بچہ ہے تو بچہ تو اپنے باپ کا ہی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ الد الفراش بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہو تو بچہ تو اس باپ کے یہ اور جس کا ہی ہے وہ المولودی اور جس کے لیے یہ بچہ ہے یعنی باپ کے لیے اس کے ذمہ کیا ہے رزق ہننا وہ ان عورتوں کو رزق دے کھانا پینا دے وہ قسمت اور ان کا کپڑا بھی دے گا ٹھیک ہے ونیفا رحمت اللہ علیہ کو اور حنفی فقہا کو قرآن و سنت کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا کہ قرآن یہ کہتا ہے نفی یہ کہتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے نفی یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے یہاں آپ کو یہ اعتراض کرے اور کہے کہ اللہ نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ میں رزاق ہوں دوسری طرف یہاں کہا ہے کہ جو ان عورتوں کو رزق دے یہی ہے نا لہورس کو ہننا و قسمت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عورتوں کو رزق دے یعنی وہ جو مائیں ہیں یا تو وہ نکاح کی قید میں ہوں گی نا عدت کی قید میں ہوگی طلاق ہو گئی تو عدت کی قید میں ہوں گی اور ویسے عام حالات میں وہ ماں ہے اللہ نے فرمایا شوہر کے ذمے یہ جی ضروری ہے اس بچے کے باپ کے ذمے اس کی ایک حیثیت باپ کی ہے دوسری حیثیت شوہر کی بھی تو ہے اگر نکاح قائم ہے نکاح, نکاح طلاق ہو گئی کوئی صورت ہو گئی ایسی اور باقی وہ عدت میں ہے تو ارشاد فرمایا کہ بالمعروف معروف کے مطابق شوہر اس ذمہ داری کو اٹھائے گا بچے کی ذمہ داری باپ پہ اللہ نے ڈالی ہے اس کے روٹی کا بندوبست بھی کرنا اس کے کپڑوں کا بندوبست بھی کرنا ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں یہ ہے ماں کی ذمہ داریاں اور ہیں لاتوکلف نفسن اور دیکھو کسی کو وہ تکلیف نہ دو اللہ وسا جب تک کہ وہ اس کی گنجائش کے مطابق نہ ہو کسی کو اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی بسات سے باہر ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ دودھ پلائے کہ باپ تو دودھ پلا نہیں سکتا ہے تو اس کے بس میں نہیں اسی طرح یہ بھی نہیں کہا کہ ماں بندوبست کرے روٹی کا اور ماں بندوبست کرے کپڑے کا کیونکہ وہ ماں کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے لات سن اللہ وساح اللہ بس ہر جان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے یعنی ماں دودھ پلا سکتی ہے وہ پلائے اور باپ کے ذمہ رزق ہے روٹی ہے کپڑا ہے لا کے دے لا تضار تم بلا دیا اور ہرگز نہ نقصان پہنچانا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دینا وہ دودھ پلانا چاہتی ہے عدت میں ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا وہ دودھ پلانا چاہتی ہے عدت اگرچہ اس کی اب ختم ہو جائے گی لیکن محبت تو ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ کہتا ہے اس سے چھین لو کسی اور سے دودھ پلاؤں نانا اللہ نے کہا لا تضار والد تم بے والدیا دیکھو نہ اس سے چھیننا نہ اس کو نقصان تکلیف پہنچانا ولا مولود اللہ بے اور نہ ہی اس کو والد کو تکلیف دی جائے جس کا یہ بیٹا اب بچہ پیدا ہو گیا اور فرمائشیں شروع ہو گئی کتنے بچوں کے لیے تمہارا اب یہ بیٹا ہو گیا تو آج کمبل چاہیے اسپین کا بنا ہوا ہو اور آج یہ چیز چاہیے اور آج یہ چیز چاہیے بچے کے نام پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس عورت کی طرف سے شوہر کو اللہ نے کہا دونوں چیزیں چھوڑ دو نہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گے نہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا دیکھا بچہ کتنا عزیز ہے اس لیے کہ درمیان میں تو کھلونا بن کے پھر رہ جائے گا نا اللہ نے کہا دونوں ایسی حرکت نہ کرنا و لوار اسے مستق واقعی یہ ہے خدا کی کتاب یہ جو جملہ ہے نا وال الوار اسے کمال کا جملہ ہم اس کے متعلق کل کہہ رہے تھے کہ اب تک جتنی چیزیں آپ نے سنی ہیں ہم سمجھتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے اس پہ عمل کرو اللہ نے کہا اور جو بچے کا وارث ہے اس پر بھی یہ ضروری ہے مثلا باپ مر گیا اب کیا ہوگا باپ اگر مر گیا تو اس کے جو حصہ آتا ہے بچے کا اس سے اس بچے کو دودھ پلایا جائے گا باپ مر گیا تو جو اس کے محرم ہیں جہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے نا وارثوں میں وارث اس بچے کا بندوبست کریں گے غور سے سننا وراثت جب تقسیم ہوگی تو ماں ہے دادا ہے وارث ہیں بچے کے تو دو سلس سکسٹی سکس روپیز سو میں سے یہ دادا کے ذمہ پڑ جائیں گے اور 33 تھری ماں کے ذمے آ جائیں گے کیونکہ وراثت کی تقسیم یہ بچہ اگر مر جائے نا اور بچے کے نام فرض کر لو باپ پہ کچھ پیسہ ہے یہ بچے کے پاس پیسہ کچھ آ جاتا ہے اس کا حصہ آ جاتا ہے اس کو تقسیم کیا جائے یہ وراثت کا باب ایسا ہے کہ فکاہ نے لکھا ہے بچے کی پیدائش پہ جو اسے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں یہ کپڑے بھی اگر بچہ مر جائے تو بیچ کر ان کپڑوں کو وراثت تقسیم کی جائے جس جس کے دو دو پیسے ایک ایک پائی بنتی ہے ان کو دو یہ تمہارا مال نہیں بچے کا اسی لیے اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ گھر میں ایک تو یہ چیز ہے کہ بچوں کے نام پہ کوئی دے جاتا ہے کہ لیں یہ بچوں کے لیے دے کے جا رہا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اسپیشلی یہ چیز اس بچے کے لیے دی گئی ہے یا اس لڑکی کے لیے دی گئی ہے دادی نے نانی نے کچھ زیور بنا کے دے دیا کہ میری پوتی نواسی کے لیے ماں کا حق نہیں ہے کہ اس زیور میں سے کچھ لے لے نہ باپ کا حق ہے وہ رہے گا سونا ایسے ہی پیسے دے دیے وہ ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ بچی یا لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں گے اٹھارہ برس کے بعد ان کو دیا جائے کہ یہ تمہاری دادی اور دادا نے دیا تھا یہ اب تک پڑا سمجھے یہ مال ایسے ہی نہیں اور یہ شریعت ایسے ہی نہیں ہے پوری زندگی گزارنے کا منصوبہ ہے طریقہ ہے مسلمان تو بے لگام ہوئے ہوئے نا انہیں تو پرواہ نہیں کسی چیز کی اللہ نے بتایا ہے کہ وال کمال کیا ہے اس بات نے سبحان اللہ کیا کہنے کہ جو شرعی وارث ہے اس کے ذمے پڑے گی اس بچے کی بچے کی تربیت یہ بچے کو دودھ پلانا اصل بات جس پہ آنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ وارث کے ذمہ ہے بچہ اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ بتائیے تھوڑا کام آپ بھی کریں کو اچھا اور نہیں مانا دوسری شادی کرے پھر والارث مست اور وارث پر بھی اللہ نے ایسی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ دودھ پلوائیں اور کو اللہ کا شکر ہے آپ غلط کہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ کوئی نہیں کہیں ہوں اور کوئی بات بات یہ بھی درست ہے کسی حد تک ویسے میں اس کے علاوہ ایک اور بات کر رہا ہوں آپ سوچتے رہیے دیکھے داریوں کا قائم رکھنا کتنا ضروری ہے نا بات کہ اس بچے کی وراثت تقسیم ہوگی تو کہاں کہاں پہنچے گی اگر رشتہ داریاں ٹوٹی بھی ہیں تو اس بچے کا وارث پھر کون ہوگا اور اسی طرح اگر یہ قرض چھوڑ کے مر جائے کوئی آدمی تو وہ قرض بھی تو تقسیم ہوگا نا خاندان پہ تو جب خاندان جڑے رہتے ہیں رشتہ دار جڑے رہتے ہیں آپس میں تو پھر کسی کو پتا چلتا ہے کہ بھتیجے نے قرض لے لیا بھانجے نے کچھ کر دیا تو روکتا ہے کہہ رہے میاں یہ قرض کیوں لے رہے ہو یہ ہماری ذمہ پڑے گا ہمیں ہی ادا کرنا ہوگا اور اسی طرح کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وراثت میں کتنا کتنا حصہ ہماری طرف آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اپنی وفات سے پہلے اپنے قرض کو تقسیم کروایا سارے قبیلے پہ اور میرے المین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں وراثت چھوڑ کے جاتا تو عبداللہ میری وراثت بھی ایسی ہی تقسیم ہوتی اور اسی لیے وارثالک میں ہم نے کہا ہے کہ دو سلس سکسٹی سکس دادا ادا کرے گا اور تھرٹی ماں ادا کرے گی اگر ماں کے پاس ہیں اور اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو پھر اور وارثوں میں لیکن بات یہ ہے اور اس سوال کو واضح کرتے ہیں کہ بچہ اس کی پرورش ورسا کے ذمے کیوں ہے وجہ کیا ہے بچے کو وارثوں کے ذمے کرناسوں کے ذمے کیوں اللہ نے بچے کو ذریعے جو وائرس کو بڑھ مل ہے اور اس لیے چلیں اب اب اب بولیں اب ہے وقت بولو اپنے وقت زیادہ بڑھائیں گے آپ ہوں کیو اور سیدھی سادی بات ہے کہ بچہ کما نہیں نہ سکتا وارث کے ذمہ کیوں ڈالا ہے اللہ نے اس لیے کہ بچہ کما نہیں سکتا ایگری سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہنفی اور مالکی فکہا نے مسئلہ ثابت کیا ہے یہ ہے کمال فکہ کہتے ہیں اہناف اور مالکی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وارثوں کے ذمے بچے کو اس لیے ڈالا ہے کہ بچہ خود کمانی نہیں سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس کے خاندان میں جتنے اپاہج بچے ہیں جتنے, جتنے چھوٹے بچے ہیں اور جتنے اپاہج مرد ہیں اور تمام وہ عورتیں جو کما نہیں سکتی اور اس کی وراثت اگر مر جائے تو انہیں پہنچے گی تو ان سب عورتوں اور مردوں اور بچوں کی ذمہ داری اس آدمی پہ آتی ہے اسے اپنے مال میں سے انہیں دینا چاہیے سمجھے یہ ہے علت وہ کہتے ہیں علت مشترک ہے بچہ کما نہیں سکتا وارسوں کے ذمہ ہے عورتیں گھروں میں وہ بیچاری کچھ نہیں کما سکتی بیوہ ہو گئی ہے بوڑھی ہو گئی ہے کچھ کر نہیں سکتی وہ بھی اس بچے ہی کی طرح ہے نا کہ نہیں کما سکتی مرد ہے اپاہج ہو گیا پاؤں کٹ کے ہاتھ کٹ کے پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا تو اپاہج ہو گیا وہ بھی اسی بچے کی طرح ہوا کما نہیں سکتا اور کوئی آدمی مر گیا ماں باپ دونوں مر گئے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے رہ گئے وہ نہیں کما سکتے سب کے لیے ہنفی اور مال کی فکا کہتے ہیں کہ تم سوچو کہ ان بچوں کا تمہارا کیا رشتہ ہے اگر تم مر جاؤ اور تمہاری وراثت ان میں سے کسی کو پہنچ رہی ہے تو زندگی میں ان کو پالنا بھی تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے اپنے خاندان کو پالو اور انہیں بھیک نہ ماننے دو یہ ہے شریعت ہماری بات سمجھے اگر مسلمان صرف اس ایک چیز پر عمل کرنے لگ جاتے اور عمل کرنے والے ہوتے تمہارے معاشروں میں یوں بیوائیں کام نہ بیچاری کرتی اور ہمارے معاشروں میں یوں بچے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نہ مانگ رہے اور کبھی یہ نہ ہوتا کہ خاندان میں ایک آدمی لاکھوں پتی ہے اور اس کے گھر میں اس کے قریب اس کے قریبی عزیز وہ بغیر علاج کے مر رہے ہیں وہ کہتے ہے میری ذمہ داری نہیں بھی تمہاری ذمہ داری اخر کیسے نہیں تم اگر مرتے ہو تو تمہاری یہ وراثت تمہارے بہن بھائیوں کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں بھئی وہ عورت مر گئی فرض کر لو اس کے پاس ایک مکان ہے وہ بیچاری کہتی ہے میں مکان کہاں بیچوں یہ بھی مکان بیچ دوں تو میں جاؤں کہاں میں تو بھیک مانگ کے گزارا کر رہی ہوں اس کے مرنے پہ اسی مکان کا حصہ وراثت کا تمہارے پاس بھی آ جائے گا تو تم کیسے اس رشتہ داری کو توڑ سکتے اس لیے فکہ نے لکھا ہے کہ علت مشترک ہے بچہ بھی نہیں کما سکتا وہ عورتیں بھی نہیں کما سکتی اپاہج مرد نہیں کما سکتے چھوٹے چھوٹے اور بچے ہیں وہ بھی نہیں کما سکتے وہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کی پرورش کرنا جتنا تمہارے بس میں ہے وگرنا قیامت میں ان کے مانگنے کا بھی کا ان کی ضروریات کا حساب بھی اسے دینا پڑے سمجھے یہ سمجھے یا میں دوبارہ دکھوں ہیں پھر سے بتا دوں اچھا اگر دادا کے بھائی جو وہ الارسی مستق <زَالِك> اللہ نے فرمایا کہ اگر دودھ پلانے کی بات ہے تو نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو بلیک میل کیا جائے بچے کی وجہ سے اور بارش جو ہے وہ, وہ, وہ پابند ہیں اس بات کے کہ باپ کے مرنے کی وجہ سے جو بچہ اب تمہارے ذمہ آ رہا ہے وارثوں کے اس کو دودھ پلوانا اس کی پرورش تربیت یہ تمہاری ذمہ آ رہی وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ بچہ کما نہیں سکتا اگرچہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو نہیں کما سکتا تو ہنفی اور مارکی ف کہا کہتے ہیں اور یہ یہ فتویٰ ہنفیوں نے کہاں سے لیا ہے یہاں حستے ہوں رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر نے اس مقام پہ سراحت کی ہے کہ ہس پہ عمر رضی اللہ عنہ یہ فتوا دیتے تھے اور جمہور اسلاف اس بات کے قائد تھے اصلاف یہ کہتے تھے کہ اصل علت دیکھو کیا ہے کہ بچہ کما نہیں سکتا تو وہ کہتے تھے کہ پھر اس طرح انسان کے خاندان میں جو بھی کما نہیں سکتا خواہ وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی دی خواہ وہ بچے ہیں بھتیجے بھانجے کوئی بھی کوئی بھی ان کا باپ مر گیا ہے اور وہ چھوٹے رہ گئے ہیں اور اسی طرح وہ مرد جو اپاہج ہو گئے ہیں اندہ ہو گیا ہے بہت بوڑھا ہو گیا ہے مریض ہو گیا ہے پیسہ سارا خرچ ہو گیا ہے ان ساری صورتوں میں یہ جو آدمی ہے یہ دیکھے کہ میرے وہ رسا کون کون میں بنتے مثلاً دادا ہے مثلا والد ہیں مثلا پھوپھی ہے اسی طرح اور اوپر دادا کے بھائی بھی بعض صورتوں میں اسی طرح نیچے دیکھے بھتیجے بھانجے کون کون ہے جو اس میں میری بھابی ہیں ان کی اولاد ہے بھائی کی اولاد ہے مختلف صورتیں وراثت کی بنتی ہیں ان میں سے اگر میرا وراثت کسی کے پاس پہنچتی ہے یا اس کے مرنے پہ اس کی وراثت میری طرف آئے گی تو ان سب کی ذمہ داری اس خاندان پہ چلی جائے گی کہ تم سب آپس میں مل کے ایک دوسرے کی کفالت کرو مگر نا گناہ ہوگے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے اس لیے ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کتنے بچے ہیں کتنی عورتیں ہیں. اگر اللہ نہ کرے اللہ آفیت سے رکھے آج مر جاتا ہوں تو یہ میری وراثت کس کس کو پہنچتی ہے فلاں فلاں خاتون کو اور فلاں فلاں بچے کو اور فلاں فلاں اپاہج کو ان کا فکر کرے کہ ان کو کیا کرنا ہے اگر اس کی استطاعت ہے اور باوجود استطاعت کے ان تک مال نہیں پہنچا یا انہیں کوئی تکلیف پہنچی یہ گناگار ہے پکڑا جائے گا جی ہو گیا جواب ہو گیا کہیے جب اپاہی جاتیوں کے بارے میں کی طرف مل جائیے عورتیں بھی عورتیں بھی جو اپہج ہیں اسی طرح مرد جو بوڑھے ہو گئے ہیں نہیں کما سکتا اسی سال عمر ہو گئی اب کہاں جائے مانگنے جائے یہ ہے وہ چیز یہ ہے قرآن دیکھا ہے نا خدا کی کتاب یہ حضرت عمر رضی اللہ کا فتویٰ ہے جی جی آگے آئیں گی مستقل چیزیں آئیں گی لیکن جو علت مشترک ہے جو وجہ مشترک ہے جو کامن کاز ہے ہی کہیں گے نا کامن کاز ہے یہ روٹ روٹ کاز کامن ریزن ہے بالکل صحیح ہے صاحب سب نے ایک ہی ہے یہ ہے خدا کی کتاب دیکھا ہے شریعت نے کیسے مسلمانوں کو باندھا ہے اور حلال کے مال میں وہ تیشات وہ یاشیاں کر سکتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میں نے یہ پیسہ خاندان کو بھی ہے جب پتا ہو کہ بھائی کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں ان کی پرورش کرنی ہے جب پتا ہو کہ بہن طلاق ہو گئی ہے گھر آ گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے جب پتا ہو کہ بہن کے پاس بہن کو بیماری ہو گئی ہے اور مجھے بہرحال ان کی بیماری کے لیے مدد کرنی ہے کہاں سے پیسہ پھر وہ دعوتوں میں اڑا سکتا ہے اور کہاں سے رمضان کی افطاریاں اور یہ جو حیدرآباد کے ولیمے یہ, یہ جو ہے نا یہ, یہ, یہ اسی بے فکری کا نتیجہ ہے یہ اسی بے فکری کا نتیجہ سمجھے یہ افطاریاں دو دو ہزار ڈالر کی اللہ کو دو دو ہزار ڈالر یعنی ایک ایک لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ یہ جائز نہیں ہے بھائی سوچو اس کو سوچو خبردار جو افطاری میں ایک پائی بھی دو ان پیسوں کو کسی کو دے دو مدنی والوں کو دے دو کسی باہج کو دو اپنے خاندانوں کو سنبھالو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ تمہارے اپنے گھر میں تو یہ غربت تھی خاندان ایسے مر رہا تھا اور تم بیٹھ کے امریکہ میں افطاریاں اڑا رہے تھے وال الوار سے جی یہ بات اب وارث کون کون ہے یہ وراثت کے احکامات دیکھنے چاہیے کہ ماں باپ بہن بھائی وراثت میں آدمی اپنے احکامات دیکھے اور یہ مفتی حضرات جو ہوتے ہیں وہ وراثت میں حصے نکال لیتے ہیں کہ اس کے وارث یہ بنتے ہیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے اور اگر یہ سسٹم رائج ہو جائے فرض کر لو تو آپ کا کیا خیال ہے معاشرے میں کوئی بیوہ اور کوئی بھوکی اور کوئی ننگی ایسی رہ جائے کوئی بچے ایسے رہ جائیں جس کے لیے لوگ مانگتے پھریں اور کوئی ہسپتال ایسے رہ جائیں جو خیراتی ادارے بن جائیں ہے نا بات یہ ایسی آیات پڑھ کے نا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں لکھ سکتے تھے ایسی چیز یہ ہے اللہ کا کلام اور یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جب یہ نہیں سمجھانا قرآن اور جب یہ نہیں پڑھتے تو پھر عمل بھی تو نہیں نہ ہوتا کیوں نہیں پڑھتے قرآن ویسے تو ہزاروں لوگ ملیں گے ادارے کھولیں مسلمانوں میں غربت ختم ہو اور بھیک بچے مانگتے ہیں جی بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے حکومت کہتی ہے پکڑو اور جیل میں ڈال ہزار چیزیں اس کو کوئی نہیں کہتا کہ قرآن سمجھ کے پڑھ لو اللہ کے بندو اور اس پہ عمل اگر کرو گے تمہارے اپنے ہی خاندانوں کے فائدے ہیں پوری امت کا فائدہ ہو جائے ایک کمیونٹی مسلمانوں کے اگر یہ کام کرنے لگے تو چند برس میں سب لوگ دیکھنے لگ جائیں گے کہ یار یہ کمیونٹی ایسی ہے اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں اپنے خاندان کو ان کے خاندان میں کوئی نہیں بھیک مانگتا ایک اور اس کا بڑا خائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ پر بھی پرسکون ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو الحمد خاندان میں شرعی نظام قائم ہے شریعت کے مطابق سب ایک دوسرے کے دیکھ بھال کرتے ہیں تو بچے میرے اور بیوہ رہ تو بھی کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی والل وارس اور وارث کے ذمے ایسے ہی ہے سمجھ آ گئی اس نقطے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو انسانیت کے ٹھیکے دار اور علم بردار یورپ اور امریکہ بنے پھرتے ہیں نا ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ تمہارے یہاں بھی کوئی ایسا قانون ہے یہ اسٹیٹ کے ذمے ڈال دیا کہ بتیجے ہیں تو اسٹیٹ کے ذمے بھانجے حت کہ اولاد بھی اسٹیٹ کے ذمے ہو گئی وہ رادا فسالن اور اگر یہ چاہیں دودھ چھڑانا چاہتے ہیں دونوں ماں بھی باپ بھی تو اللہ نے فرمایا انتراظمنہ ماں تو دو دونوں اپنی خوشی سے چھڑا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اکیلا ہی نہیں فیصلہ کرے گا ماں بھی فیصلہ کرے گی کہ بچے کو مزید فیڈنگ کی ضرورت ہے نہیں ہے دودھ پلانا ہے ابھی یا نہیں ہے ان ان منہما دونوں کی رضامندی سے و تشاورن اور دونوں آپس میں مشورہ کر لیں فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں یہ اس میں رد آ گیا ان کا جو کہتے ہیں کہ عورت سے مشورہ کر کے پھر اس کے الٹا چلنا, چلنا چاہیے جو وہ مشورہ دے ہے نا اللہ نے کہا ہے و تشاورن اور مشورہ کر لیں دونوں آپس میں کہ اولاد بچے کو دودھ پلانا مناسب ہے نہیں ہے یہ ہے عورتوں سے مشورہ پلا جنا حالی ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے دو سال کی مدت پوری نہیں ہوئی اس سے پہلے چھڑانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے چھڑا دو وہ اند تم انتسپردے او اولاد اکم اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ انتسپردے کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو ماں کے علاوہ کہیں اور سے فلا جنا حلیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلم تم جب تم حوالے کر دو ماں اس, اس چیز کو آتے ہی تم جو تم نے دینی ہے جو پیسے اور دینی ہے بالمعروف قائدے کے مطابق ٹھیک ٹھیک وہ پیسے طے جو ہوئے ہیں تم اگر ان کو دے دو گے ان عورتوں کو وہ تمہاری اولادوں کو دودھ پلائیں کوئی ارج نہیں ہے اس میں ماں نہ پلائیں دوسری عورتیں پلاتی ہیں اجرت اگر متعین ہو گئی ہے تو اللہ نے فرمایا ازاسلم تم ماں آتے تم بال یہ معروف کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے نا یہاں پر اس معروف سے مراد یہ ہے دونوں طرف گیا ایزاسلم تم بل معروف یعنی جب تم ان کے حوالے کر دو وہ اجرت قاعدے کے مطابق ازاسلم تم ماں آتے اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ازا ماں آتے تم بال اور یہ کہ جو چیز تم نے حوالے کرنی ہے ان کے وہ چیز کر دو ان تک پہنچا دو یا ان کے حوالے کر دو دونوں طرح مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ قائدے کے مطابق پیسے اس میں سے کم نہ کرنا ان عورتوں کا حق بنتا ہے اس پیسے کو نہ ماتنا اتنا محترم ہے یہ پیسہ مومن کا اور جنہوں نے محنت کی ہے ان کا مسلمان بہت جگہوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کی باتیں ہیں کھانے کھلانا اس طرح کی چیزیں اور جن پہ اللہ نے کہا ہے حقیقت خرچ کرنا چاہیے جن جگہوں پہ وہاں نہیں کرتے اور یہ سب نتیجے تعلیم نہ ہونے کے وتق اللہ اشاع فرمایا ڈرو اللہ سے والموں اور یاد رکھو ان اللہ بات بصیر جو کچھ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس دنیا کو ایک ایک عمل اس کی نگاہ میں جتنی نیکیاں کرو گے اتنا ہی تمہیں اس کا اجر ملے گا جتنے اچھے کام کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا بشر ہافی رحمت اللہ علیہ تھے بڑے بزرگوں میں سے تھے حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں تو ان پر ایک حال تاری تھا اور جوتے نہیں پہنتے تھے بس طبیعت ایسی تھی کسی نے کہا جوتے پہن لیں تو انہوں نے کہا یہ زمین بادشاہوں کا فرش ہے اور بادشاہ کے محل میں کوئی جوتے پہن کے چلتا ہے تو جوتے نہیں پہنتے تھے لطیفہ بھی ہے کہ ایک ان کے دوست ملنے آئے اور انہوں نے بچی چھوٹی ان کی ساتھ تھی تو انہوں نے بشر رحمت اللہ علیہ کے متعلق پوچھا کہ وہ حافی ہیں گھر پہ تو نے گھر والوں نے بتایا کہ نہیں تو وہ واپس چلے تو بچی بولی اپنے باپ سے اور کہنے لگی کہ ابا اگر آپ دو پیسے کے جوتے اپنے اس دوست کو دلا دیتے تو لوگ انہیں حافی نہ کہتے ننگے پاؤں والا نہ کہتے بشر حافی رحمت اللہ آر کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت حج پہ جانا ہے تو انہوں نے کہا پھر جاؤ حضرت نہیں چاہتا تھا آپ دعا مانگے ہمارے لیے کہ حج خیریت سے ہو جئے انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ حج فرض ہے یا نفل اس کی نفل ہے کہنے لگے اگر پھر حج کرنا کیوں چاہتے ہو اللہ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے اس کا سو اللہ لوگوں کا کیا ذکر ہے حضرت اللہ کو خوش کرنا ہے فرمایا اتنے مہینے سفر کرو گے اتنے پیسے خرچ کرو گے اتنے عرصے تک بغداد سے باہر رہو گے میں اگر تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں کہ تم بغداد میں ہی رہو اور سفر بھی نہ کرو اور جتنے حج کے لیے پیسے ہیں یہ خرچ کر دو اور اللہ بھی تم سے راضی اور خوش ہو جائے تو یہ اچھا نہیں اس سے حضرت اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے محلے میں لوگوں کو دیکھو جنہیں قرض نے دبا لیا ہے اور اس پیسے سے کسی مسلمان بھائی کا قرض ادا کر دو اللہ تمہارے حج سے زیادہ اس بات سے خوش ہوگا راضی ہوگا کہ تم نے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچا دی اور فرمایا اگر یہ بھی طبیعت نہ مانے اپنے محلے میں لڑکیوں کو دیکھو اور جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی پیسے کا مسئلہ ہے ان بچیوں میں یہ پیسہ تقسیم کر دو اپنے گھروں کو آباد کر لیں تم بغداد سے بھی نہیں جاؤ گے اور اللہ تم سے خوش اس سے بھی زیادہ ہوگا نفل حج سے بھی یہ کرو اور پھر فرمانے لگے اس پہ بھی تمہاری طبیعت نہ مانے تو تم اس کا کھانا خرید دو پیسے سے چاول روٹی آٹا یہ چیزیں اور اس شہر میں جو لوگ فاقے کرتے ہیں نا ان کے گھروں میں تقسیم کر دو اور تمہیں کوئی سفر نہیں کرنا پڑے گا اور اللہ تم سے اور زیادہ خوش ہوگا پھر چپ ہو گئے پھر کہنے لگے کیا ارادہ ہے تو آدمی چپ تھا پھر فرمایا حج ہی کا ارادہ ہے نے کہا جی, جی تو حج کو ہی چاہتا ہے تو بش رحمت لال نے کہا کہ جو مال حلال نہ ہو نفس اسے نیکی میں نہیں خرچ کرنے دیتا وہ چاہتا ہے کہ ایسی جگہ پہ خرچ ہو جہاں نام ہو جہاں پتا چلے اسے سمجھایا اور کہا یہ نیت کا کھوٹ ہے کہ تم چاہتے ہو پیسہ اس جگہ پہ خرچ کرو جہاں تمہارا نام ہو اور جہاں نام نہ ہو وہاں پہ اپنا پیسہ نہ لگاؤ یہ اندر کا کھوٹ ہے یہ ہے حال سمجھے اس لیے انسان پیسے کے معاملے میں کبھی کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں کسی اور چیز کا شکار ہو جاتا ہے یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ خیال رکھنا ان کا جو تمہارے وارث ہیں آدمی اگر واقعی خیال رکھنے لگے تو پھر رونا ہی کس بات کرے اس لیے اللہ تعالی نے پھر آگے چل کے اپنا وتک ڈرو اللہ سے والمو اللہ, اللہ بھی ماتامل بصیر اور یاد رکھو تمہارے ان سارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کے حکم کے مطابق کرو گے ثواب پاؤ گے اس کے حکم کے خلاف کرو گے تو اپنے ہی کچھ گواؤ